اگر خاص جو ہے جسے انت یہ الفاظ بولے اور کہیں اپنے قول سے پالقن سے لفظ سے ایک طلاق لی مراد اور اخوا اور اپنے قول اطلاق پر سے دوسری تلاق مراد دیے شب تو اس کی تصدیق کر دی جائے گی یعنی دو رقم بولے پالے اطلاق اطفلا سے ایک مراد لے رہا ہے اطلاق سے دوسری مراد لے رہا ہے تو اس کی تصدیق کر دی جائے گی واحد ان نق اللہ اس وجہ سے کہ ان دونوں الفاظ لفظ جو ہے وہ طلاق دینے کا استعمال ہوتا ہے انہو کہ اس نے یوں کہا؟ مطالع تجھے ایک اور ایک طلاق یوں کہا تو اس سے دو طلاق واقعہ ہوتی ہیں اب زندگی میں اس کے پاس صرف ایک طلاق دینے کا حق باقی رہ گیا کاغرج رہی ہے مدھ پول تھا اگر اور مدول ہاں ہو تو دو رضی واقعہ ہو جائیں گی اور اگر غیر مقول ہے تو پھر اس سے ایک ہی طلاق بیان ہو جائے گی یہاں سے چند الفاظ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ان الفاظ کو بول کر سیلاخ دی جائے اور الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو بول کر کسی بھی ذات کا پورا جسم مراد لیا جاتا ہو تو ہر ایسے لفظ سے طلاق واقعہ ہو جاتے گی انہیں الفاظ کا بیان شروع ہو رہا ہے اگر مرد جو ہے بیوی کو یہ الفاظ بول دے اور یہ الفاظ سے عام میں عام طور پر پورے جسم کے لیے بولے جاتے ہیں ایک جز بول کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے ایسے الفاظ سے اگر طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی وہ الفاظ دیکھیے گا ایزا اغوا فلاح کا علاج اور طلاق اضافت کی طلبہ کو منسوخ کیا علاجاتی ہاں عورت کی تمام ذات کی طرف اور علامہ یا ایسے الفاظ کے ساتھ طلب کو منسوخ کیا جس سے عورت کا پورا وجود ہو ہو جو ہے وہ مراد ہو وق طلاق لاک جو طلاق واقعہ ہو جائے گی نبو اوزی کا محل نہیں کیوں کہ اس کا اپنے محل میں ثابت ہو چکا ہے غزالی کا مثل پورا اور اس کی مثال کیا ہے جیسے یوں کی اندر جو ہے یہ عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ دیکھو صرف تا ضمیر سے کیا ہوا پورے عورت کے وجود کا مراد لیا گیا تو میں طلاق ہے او یقور یوں کہیں کہو کی فالوکن اور تمہاری گردن کو تلا یا تمہاری گردن سلاک والی یا تمہاری جی گردن ہی مانا ہوتا ہے دونوں کا का کا مانا بھی اور کا مانا بھی تو رقا باغوں کی تاریخ ان کہا یا اور لوگوں کی تارے کون کہا تو اس گروپ میں بھی کیا ہو جائے گا سلاخ واقع ہو جائے اب دیکھو جلد ایک بولا جا رہا ہے راکاباگو تلاق یا یعنی گردن سیلاب والی اس سے مراد کیا جا رہا ہے پورا جسم کیونکہ عام طور سے ان الفاظ کو بول کے پورا جسم مراد دیا جاتا ہے اور ورزوں کی پانچ یہ لفظ بولا اور روح کی جو بردن ہوگی یا تمہاری روح یا بدن یا جسم اور فرض کی اور وجہ ہوگی یا چہرہ وغیرہ اگر یہ الفاظ بولے تو ان سے دیکھو جسم کے ایک ایک جن ہیں یہ گردن بھی ایک جز ہے ایک عزم ہے اسی طرح بدن جسد یہ تو چلو بدن جسم مراد پورے پورے کے ہوگے چہرہ یہ بھی ایک عزو ہے جسم کے ایک حصے کا نام ہے تو یہ ایسے حصے ہیں ایسے اجزاء ہیں جسم کے جن کو گول کر پورا بدن مراد دیا جاتا ہے تو ایسے الفاظ کے ذریعے سے انسان نے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے طلاق بھی تو طلاق واقعہ ہو جائے گی البدن چونکہ ان الفاظ کے ذریعے سے تمام بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے جسد اور بدن کا مانا کیا ہوتا ہے پورا لینا وضا غیر اور اسی طرح دوسرے الفاظ بھی آئی ہیں جن سے پورا بدن مراد دیا جاتا ہے قرآن مجید میں فرمایا پتہ خریر و رقابتی مومینا پتہ خریر وقابتی مومینا کہ قفارے میں ایک مومنہ پانی کو آزاد کرنا ہے اب راقا کا ماں کا ماں تو ہوتا ہے گردن تو کیا ہوتا ہے گردن کو آزاد کرنا گردن بول کے وہاں پہ اس مومنہ کا پورا وجود مراد لیا گیا ہے یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کو بول کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے ناپ ان کی گردنیں ہو گئی رقل ہو گئی اللہ فروج علیہ فرمان ہاں لان فرمائی ہے جو زینوں پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے اس پر چڑی ہوئی ہوں اب دیکھو یہاں پہ فروج یہ تو جسم کا ایک حصہ ہے لیکن یہاں پہ پوری ذات مراد لی گئی ہے تو پتہ چلا کہ قرآن و حدیث میں چند الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ انسانی جسم کے کسی رزب کو بول کر پورا انسانی وجود مراد لیا گیا ہے اور ایسے ہی الفاظ کے ذریعے سے اگر انسان سلاخ دیتا ہے تو سلاخ واقع ہو جائے گی پورے جسم کو اور واقع ہو جائے کہا جاتا ہے فلا فلاں رقص القومی پرانا جو ہے وہ قوم کا سردار ہے اب دیکھو رقص بول کے پورا انسان کا وجود مراد لیا گیا عربی, عرب کا چہرہ ہے وجہ بول کے پورا انسانی جسم مراد لیا گیا اور اعلیٰ کا روح ہو یعنی اور اس کی روح ہلاک ہو گئی یعنی وہ خود ہلاک ہو گیا تو روح بول کے بھی پورا جسم مراد لیا جاتا ہے تو پورا انسان مراد لیا جاتا ہے اور میرے حال میں دم ہوتی روایت اور دم دی ہے کہا جاتا ہے در و گفا درون اس کا ہے اس کا یعنی اس کا انسان بھی اگر کسی نے کہا رقص ہو کے پالے کنس کو طلاق ہے تو اس سے مراد کیا ہوگا اس پورے وجود کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں طلاق ہے تو یہ جب ایسے الفاظ ہیں انتی اور رقبتو کی رنوق کی رس ہو کی روحوں کی بدن کی جسدوں کی فرض کی،, کی اور اسی طرح رس رقوم وجوار رس وج رو نفس دم ان تمام الفاظ کو بول کر اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لی اور الفاظ یہ بولے تو اس سے طلاق واقعہ ہو جائے گی اور ان الفاظ کے ذریعے سے پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے پورا بدن ہوا کیا جاتا ہے اگر دیکھیں اس اور, اور اسی طرح اگر انسان نے طلاق دی جزے شاعری شائے کا مطلب پھیلا ہوا جز پھیلا ہوا پھیلا ہوئے تھے یہاں پہ جس میں جسم کے بہت سارے اعضا آ جائے مثال کے طور پہ آجے جسم کو تلاش دیتا ہے ان اور شروع کی تین تہائی کو تلاق اس میں انسان کا اکثر جسم آ جاتا ہے یہ انسان کے آدھے جسم میں بہت سارے آزا آ جاتے ہیں تو بہت سارے تو چونکہ پھیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں جرم یہ ہوتا ہے تو اسی لیے کہ جز اشا محل تصورفات اس وجہ سے کہ جو ہوتا ہے وہ تمام تصرفات کا محل ہوتا ہے تب کل بہ گئی جیسے کہ دہ وغیرہ جیسے غلام کی بہ ہوتی مثال کے طور پہ تو آدھے غلام کی بہ ہو جاتی ہے جی ہاں ایک غلام ہو تو آدھے غلام کی بہ ہو جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ آدھا دن جو ہے وہ ایک ہی خدمت میں رہے گا آدھا دن دوسری کی خدمت میں رہے گا یہ غلام تقسیم کر لیا جاتا ہے لہذا آگا جز جو ہے وہ تمام تصرفات پات میں تمام تصرفات کا محل ہوتا ہے جیسے بے وغیرہ محل کے اسی طرح جز جو ہے وہ طلاق کا بھی محل ہوگا جز کے فلا کے مگر یہ کہیے طلاق کے حق میں جز شاید ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا تقسیم نہیں ہوتا بس وہ تو بالکل ضرورت تمام کے اندر ضرورت ثابت ہو جائے گی یعنی بول رہا یا سلو سکی بولا کہ تیرے آدھے جن کو طلاق یا تیرے تین تہائی جسم کو طلاق تو اس سے مراد پورا وجود مراد ہوگا پورا جسم مراد ہوگا کیونکہ طلاق کے اندر تجزی نہیں ہے بلکہ طلاق پورے جسم سے واقع ہوگی ولو پال ہندو کی پالے کن اورجنوں کی پالکن لمبائی اور اگر انسان یوں کہے کہ تیرے ہاتھ کو طلاق یا پاؤں کو طلاق واقعہ نہیں ہوگی وقت امام امام فرماتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی ان الفاظ کے ذریعے سے اگر کسی نے جدو کی کہا یا کہا تارے ان کے لیے واقعہ ہو جائے گی اہنا پر فرماتے ہیں دیگر اہم ظفر کو چھوڑ کر فرماتے اور اسی طرح اختلاف ہے دیگر احناف کے نزدیک اور حضرات کے نزدیک امام ظفر امام شادی کے نزدیک ہر اس جز معین میں جس کے ذریعے سے تمام بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا جز معین کہتے ہیں متعین جزنی جی جیسے ہاتھ ہے متعین جز ہے پاؤں ہے معین جز ہے یہی جی الگ الگ جز جو ہوتا ہے وہ معین کہلاتا ہے جز شائع کہتے ہیں جس میں بہت سارے اجزا آ جائیں بہت سارے اضا آ جائیں مثال کے طور پہ نصب کو تلاش بھی ہے اب نصب میں تو انسان کا سر بھی آ رہا ہے ناک بھی آ رہا ہے منہ بھی آ رہا ہے چینا بھی آ رہا ہے کان بھی آ رہے ہیں بہت سارے آزار اسے کہتے ہیں جزے شائع اور جز معین کسی ایک خاص جز کی طرف کی شارہ اسے کہتے ہیں جزے معین تو یہی اختلاف جزے معین کے اندر ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام بدن کو مراف نہیں لیا جا سکتا لہما امام ظفر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ یدو کے تعلق سے تلاخ واقع ہو جائے گی اس کے دریا لہوا جز مثبت نکاح یہ رات فرماتے ہیں کہ ہاتھ, اور ہاتھ یا پاؤں دونوں میں سے کوئی ایسا جز ہے کہ عقد نکاح کے ذریعے سے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جی ہاں جب نکاح ہو جائے تو میاں بیوی بی کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ اور پاؤں ہلال ہو جاتے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اپنے نکاح کے ذریعے سے, سے وما اور جس کی یہ شان ہو جس کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے نکاح کے ذریعے سے حلال ہوتا ہے تو یقون و محل الفق تو یہ حکم نکاح کا محل بھی بنے گا نکاح کا حکم اس کے اوپر بھی لگا ہے اور یقون و جب حکم نکاح لگے گا اس کے اوپر تو یہ طلاق کا محل بھی بنے گا یہ ان حضرات کی دلیل ہے جو عقد نکاح کے ذریعے سے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے حکم نکاح کا محل وہ بنے گا جب وہ حکم نکاح کا محل ہے کہ نکاح کے ذریعے سے وہ حلال ہو جاتا ہے تو وہ حکم طلاق کا بھی محل بنے گا یعنی اس کو بول کر تلاق بھی دی جا سکتی ہے ان حضرات کی جہیز ہے فضیت الزاف آتی تو میتھ نے کمات کیا تو حکم جو ہوگا وہ ثابت ہوگا اس میں اضافاتی اضافت کے مقتضا کے پیش نظر یعنی ریج لوٹری کہا یتوکی کہا ہاتھ کی اضافت کی عورت کی طرف اور پاؤں کی اضافت کی عورت کی طرف ان میں طلاق مراد لی تو اب مقتضہ کیا تھا کہ جس طرح نکاح کے اندر یہ ہاتھ اور پاؤں حلال ہو جاتے ہیں طلاق لینے میں بھی یہ شمار ہوں گے سن میسری ارل لی تو پھر یہ طلاق کا حکم جو ہوگا ان ہاتھ یا پاؤں کے ذریعے سے تمام جسم میں شرایت کرے گا جزئی شائع جیسے کہ جزئی شائع میں ہوتا ہے بخلاف ما اذا نکاح بخلاف اس صورت کے جب ان کی طرف نکاح کو منسوخ کیا جائے بأن اچھا جی تو جز معیل بخلاف کو صورت کے دیکھیے بخیلا ہوں بخلاف کو صورت کے جب جز معیار کی طرف نکاح کو منسوخ کیا جائے اس لیے کہ اس صورت میں تازی جو ہے وہ مشکل ہے بحال ہے تازی نہیں ہو سکتی کی حرمت فی کی کیونکہ تمام حلٹ ہے اس بات کو سمجھے گا امام رحمت اللہ رہ اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہاتھ اور پاؤں سے نکاح کے بعد فائدہ لیا جا سکتا ہے اس سے پیدا کیا جا سکتا ہے تو یہ حکم نکاح کا محل بنیں گے جی اور جو حکم نکاح نکاح کا محل بن سکتا ہے وہ طلاق کا بھی محل بن سکتا ہے لہٰذا ان الفاظ کی اضافت اگر طلاق کی طرف کی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ان الفاظ کو بول کر نکاح مراد لیا جائے تو نکاح نہیں ہوگا حضرات یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ معاملہ اس کے براک ہے اس کی وجہ یہ ہے یوں یوری کہہ سکتے کہ جناب میں نکاح کرتا ہوں ہاتھ کے اوپر یا پاؤں کے ساتھ ایسے نہیں ہو سکتا وہ نکاح اس سے مراد پورا وجود مراد نہیں ہوگا کسی بھی ذات کا وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہاتھ کے ذریعے نکاح ہوا ہے یا پاؤں پر نکاح ہوا ہے تو وہ دونوں تو حلال ہو جائیں گے مثال کے طور پر کو حلال مان بھی دیں के हाथ पर निका हुआ या पाओ वो तो हलाल हो गए लेकिन पूरा जिसम फिर भी हराम है तो वो तमाम जिसम की जो है इस छोटी सी हिलत के ऊपर गालिब आ जाएगी जी हाँ तमाम जिसम की हरमत इस हाथ या पाओ की हिलत पर गालिब हो जाएगी लेकिन तलाक में मामला बराकस है तो उन्हें ठहको किस तरह دیکھو طلاق میں اس طرح کے مثال کے طور پہ ہاتھ کو طلاق کی یدو کی تالے اور رجدو کی تالے کن. یہ الفاظ بولے کہ تیرے ہاتھ کو طلاق یا تیرے پاؤں کو طلاق اس طرح کہا تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جزے معین یعنی ہاتھ اور پاؤں کا لفظ بولا گیا جزے معین تو اسی کہیں گے نا کہ خاص جز کی طرف اشارہ ہو تو ہاتھ بھی جزے معین ہے پاؤں بھی جزے معین ہے ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو جزے معین میں طلاق کو ناصل کرنے کے لیے اس جز کی جو جزے معین بول کر طلاق دی تو صرف اس جز کی حرمت ثابت ہوگی یعنی ہاتھ اور پاؤں کی اب باقی تمام جسم کیا ہے حلال ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہوگا یہ جو تھوڑی سی حرمت آئی ہے جو ہاتھ اور پاؤں کو طلاق دے کے حرام بنا دیا اپنے اوپر چاہے بے شمار ہو تھوڑی سی اس میں حرمت آ جائے تولت پر غالب آ جاتی ہے یاد رکھیے گا جیسے کہتے ہیں نا ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ اگر چالیس من دودھ میں دو قطرے پشاب کے مل جائے تو سارا دودھ کیا ہو جاتا ہے ہرام ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ عام طور پہ یہ بولا جاتا ہے تو اسی طرح حلت چاہے بے شمار ہو وہاں تھوڑی سی تو اس حرمت کا جب حلت کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو فکر کا قاعدہ یہ ہے ضابطہ یہ ہے عزلتمال حلال و حرامت یا ابل محرم و المبی غلطرام تو حرام کو ترجیح ہوگی حلت اور حرمت کا جہاں مقابلہ ہوگا وہاں حرمت کو ترجیح ہوگی یاد رکھیے پہلی صورت میں جزے معین ہاتھ اور پاؤں اگر نکاح کی نسبت کی گئی ان کی طرف تو ان دونوں میں ہجت ثابت ہوگی لیکن سارا جسم کیا ہے حرام ہے وہاں ہلت حرمت کا مقابلہ ہوا سرمت ہجت کے اوپر غالب آئی جی اور یہاں اس صورت کے اندر بھی اگر تلاش دے دی گئی ان دونوں جزے معین کو یعنی ہاتھ کو یا پاؤں کو تو یہ دونوں کیا ہوگا حرام باقی سارا جسم حلال ہے لیکن یہ چھوٹی سی جو حرمت ہے تھوڑی سی جو حرمت ان دونوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے وہ اس سارے جسم کی حلت کے اوپر بھاری ہوگی یہ حرمت سارے جسم میں فرایت کر جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی یہ امام شاخی امام ضرحت اللہ علیہ کی دلیل ہے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اچھا بھائی ولنا یہاں سے دیگر ام امام جو کو چھوڑ باقی آئم کی دریل ولانا انامو اضافہ دیگر اماحنا دریل یہ ہے جب انسان نے طلاق کی اضافت کی ہے غیر محل کی طرف یعنی ایسی چیز کی طرف جو طلاق کا محل ہی نہیں بن سکتی یعنی ہاتھ اور پاؤں وہ طلاق کا محل نہیں ہے تو فیل ہو تو اس کی طلاق دینا ہی فضول ہو جائے گا یہ لب ہو جائے گی بیکار ہو جائے گا اس کا یہ تلاف کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ الا اضافہ ہو رہی تھی اور جیسے کہ اس نے طلاق کی ریف... طلاق اضافت کی عورت کے تھوک کی طرف یا عورت کے, کے ناخن کی طرف کہ عورت کو کہا کہ تیرے تھوک کو تلا کے تیرے ناخن کو تلاقے طلاق واقعہ نہیں ہوتی اسی طرح نہیں ہوگی وہاں قید یہاں سے انشاءاللہ یہ ولا نہ سے بلکہ دوبارہ سے اگلے سبق میں